اوکے ہے ہماری سورہ کے چودہ آیات ہو چکی تھی چودہ آیات سورہ بارہویں پارے میں سورہ چودہ آیات اس کی ہو چکی تھی اب آگے دیکھیے گا کہ آگے جس جو اتنا ہم نے کرنا ہے اس کا خلاصہ سمجھیے وائس اوکے ہے بالکل کوئی آواز ہلکی تو نہیں ہے ہلکی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو چودہ آیات ہو چکی ہیں آگے سمجھیے گا آگے اللہ تعالیٰ وہی جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کمپیئر کرتے ہیں ایک جنت والوں کو اور دوسرا جہنم والوں کو ہمیشہ جنت والوں کو کیا ملے گا اور جہنم والوں کو کیا ملے گا تو ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت کے طلبگار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں کچھ چیزیں دے دیتے ہیں یعنی دنیا میں اگر کوئی نیک عمل بھی کریں گے اور دنیا کے لیے کرتے ہیں اگر کافر ہیں تو کافر جو امال کرتے ہیں تو کافر کے لیے تو آخرت میں اس کا بدلہ ہے ہی نہیں ہے اس کو جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر ایک کافر ہے وہ اچھے کام کرتا ہے مثلاً پل بنا دیتا ہے یا کسی کی مدد کر دیتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسا بندہ جو مسلمان ہے لیکن وہ کوئی کام کرتا ہے ریاکاری کے ساتھ ریاکاری ہے اس کے کام کے اندر اور صرف اور صرف مقصود اس کا لوگوں کو دکھانا ہے یا اپنی بڑائی بتانا مقصود ہے تو ایسے آدمی کو بھی جو وہ کام کرتا ہے نیک کام کرے گا دنیا میں اس کا کچھ بدلہ دے دیا جاتا ہے اور جس طرح اس کی ریا ہوگی اگر صرف اور صرف مقصود ہی ریا تھی کچھ بھی نہیں تھا تو دنیا ہی کے اندر ختم آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں اس کا بلکہ الٹا خطرہ ہے اس کو پکڑ کے اوپر کہ بھئی تم نے دنیا کے لیے کیوں کام کیا تھا ہاں اگر ریاکاری کا کچھ حصہ اللہ کی رضا کا بھی تھا اور کچھ حصہ ریاکاری شامل ہوگی تو جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے لیے آخرت میں اس کو بدلہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ ایک بتایا جائے گا پھر آگے جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ کرتے رہو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں ہم جو بھی کرتے رہے بس اللہ بخش دیں گے ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خود بتائیں گے کہ دیکھو کیا ایک آدمی جو نیک عمل کرنے والا ہے ٹھیک ہے جو ایک آدمی نیک عمل کرنے والا ہے اور ایک بدکار آدمی ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جی دونوں برابر ہو جائیں ایک آدمی تو ساری زندگی نیکی پر گزارے اور ایک آدمی ساری زندگی برائی پر گزارے اور برائی والا یہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی بخش دیں گے تو میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہاں نیک کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو میں تو بڑا ऊंचा ہو گیا وہ یہ نہ سمجھے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایک عورت ہے ساری زندگی پردے میں گزارتی ہے اور ایک عورت ہے جو ساری زندگی برائی میں گزارتی ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ ایک یہ بھی بتایا جائے گا پھر آگے کہ جو لوگ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ وہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے ٹھیک ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر جو گواہ ہوں گے وہ یہ کہیں گے ان کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی فرشتے گاؤں سے مراد فرشتے کے کہ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک سے بتایا جائے گا بعض okay. لوگ okay. ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے خود تو نیکی کرتے نہیں لیکن لوگوں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں یعنی نیکی خود بھی نہیں کریں گے اور لوگوں کو بھی نیکی نہیں کرنے دیں گے تو ایسے لوگوں لوگوں کو ڈبل گناہ ملتا ہے ایک تو اپنی نیکی نہ کرنے کو روکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ ان کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور جو اس قسم کی حرکات کریں گے لوگ وہ اللہ تعالی سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے کوئی بھی اگر وہ کسی سے مدد بھی مانگے تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا واحد راستہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے باقی اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس مدد کے لیے جائے گا تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور ایسے لوگ کیا ہیں جو حق بات کو نہ سنیں حق بات کو نہ دیکھیں گویا کہ وہ لوگ اندھے ہیں کہ حق بات ہی سے کیا ہوگئے دیکھنا چھوڑ دی حق بات کو حق بات کو سن دیا تو ایسا بندہ کیا ہے گویا کے وہ بہرا ہے ٹھیک okay ہے تو یہ لوگ کیا ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو انہوں نے جو کچھ اپنے معبود بنا لیے کہ ایسا ہوگا کہ ان کو ان معبودوں کا ذرا بھی سراغ بھی قیامت کے دن نہیں ملے گا اور سب سے بڑے خسارے والے یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کے مانگا یا اس سے جا اس کے آگے سجدے کیے تو ایسے لوگ سب سے بڑے خسارے والے لوگ ہوں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے اور جنہوں نے اپنے اللہ کے حکم کے سامنے جک جائیں گے یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اب دونوں کا کمپیریزن کیا ہوگا ایک آدمی جو نیک امال کرے اس کی مثال ہے دیکھنے والے کی اور ایک آدمی جو نیک امال نہ کرے اس کی مثال جو گناہ کرے اس کی مثال ہے اندھے کی اور جو نیک امال کرتا ہے اس کی مثال ہے سننے والے کی جس آدمی سنتا ہے اور جو حق بات کو سنے ہی نا تو وہ ایسا ہے گویا کے بہرا ہے تو جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہوں کان دیے ہوئے ہوں تو آنکھوں اس کے ذریعے سے حق کو دیکھے کانوں سے حق کو سنے اور اس کو قبول کر لے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ اندھا ہے یا یہ آدمی بہرا ہے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا وہ ہے اب آ جائیے ففٹین نمبر آیت کے اوپر ففٹین نمبر ٹھیک ہے چودہ آیات ہو چکی تھی پندرہ نمبر آیت کے اوپر آ جائیے میں آپ کو اس کی کر دیتا ہوں من منکانا یوریدو من کانا یوریدو ارادہ یوریدو ارادہ تن ارادہ کرنا ہم کہتے ہیں نا ارادہ کرنا یریدو یہ اس ارادے ٹھیک ہے یعنی چاہنا الحات دنیا دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا دنیا کی زندگی وہ زینتہ زینت سے مراد جیسا ہم کہتے ہیں زینت یعنی کہ اس کی سج دھج زینت سے مراد دیتے سج دھج ٹھیک ہے نوفی نوفی وفا جیسا وفا کرنا نوفی نوفی کا مطلب ہے کہ پورا پورا بدلہ دے دینا ٹھیک ہے وفا یوفی تو پورا پورا بدلہ مل جانا اس کے اندر نوقفی جمع متکلم کا سیکھا ہے لیکن بس آپ صرف میں مسری ترجمہ کیا کرتا ہوں وہ ابھی نہیں جس وقت آپ کے سارے یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر میں انشاءاللہ شاء اللہ بالکل سی کا ترجمہ کیا کریں گے لیکن ابھی میں صرف آپ سمجھانے کے لیے نوفی ویسے تو کیا ہے کہ ہم پورا پورا سلا دیں گے اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو لیکن ٹھیک ہے یوب خسون کا مطلب ہے کہ کوئی کمی نہیں کی جائے گی فیلے مجھول ہے ٹھیک ہے نا فیلے مجھول فیلے مجھول کے اندر سے جس کو آپ کو پتا ہے کہ جی مجھول کے وہ کر رہا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سر پڑنے کے فائدے اب آپ کو نظر آئیں گے سرف پڑھیں گے انشاءاللہ جب نہ شروع ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے قرآن پاک کو پڑھتے جائیے یہ جو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کیا ضرورت ہے گرامر پڑنے کی سرف نہ پڑنے کی کیا ضرورت ہے بس ترجمہ پڑھیے ترجمہ پڑھ کے آپ رٹا لگا سکتے ہیں لیکن جس وقت آپ نے گرامر پڑی ہوئی ہوگی تو آپ کو خود بخود پتا چل رہا ہوگا کہ ترجمہ ہوگا کیسے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان من کان یرید یرید الحیات الدنیا جو لوگ صرف دنیوی زندگی چاہتے ہیں وزینتها اور اس کا جو یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی سجدج چاہتے ہیں یعنی دنیا میں بڑے اچھے طور پر رہیں نوفی فیل آ معلوم نوفی ن فیل آ ہم ان کے امال کا پورا پورا سلا اسی دنیا میں بھگتا دیں گے یعنی دے دیں گے نوفی فیل ہم, ہم دے دیں گے ان کو آمالحوم ان کے آمال کا بدلہ فیحا اس دنیا میں اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی سب کچھ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں نبٹا دیں گے تاکہ ان کے لیے کیا ہو آخرت میں کچھ بھی نہ بچے کچھ بھی نہ بچے آخرت کے اندر یہ دنیا ہی میں سارے مزے لے لیں اس لیے دنیا کی سج کو دیکھ کر آنکھوں کسی کو دیکھ لیا تو فوراً وہ نہ ہو جائے کریں کہ جی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نافرمانی بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ نے اس کو دنیا کتنی دی ہوئی ہے ایسا نہ سوچا کریں ایسا نہ سوچا کریں کہ جس کو دنیا مل گئی اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں یہ جی اللہ کا نافرمان ہے اور ایک فرما بردار کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی مشکل کی زندگی گزار رہا ہے جو نافرمان ہے اس کی جتنی نیکیاں دنیا ہی کے اندر اس کو بدلا دے دیا جائے تاکہ آخرت میں کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس اور جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو خود دنیا سے روکتے ہیں تاکہ اس کے کوئی چھوٹے موٹی جو لگزشیں ہیں یہ بھی دنیا ہی کے اندر ہم اس کو یہ چیز نہ دیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں تو آخرت میں آئے تو خالی خولی یعنی گناہوں سے بالکل خالی آئے ٹھیک ہے اس لیے یہ چیز وہ نہ ہو یہ دیکھ لیں آپ قرآن پاک کو دیکھیں اور اس چیز کو بھی اپنے اندر وہ کہ فوراً دیکھا تو پریشان نہ ہو جائیں فوراً پریشان نہ ہو جائیں کسی کو دنیاوی لحاظ سے اچھے نمبر مل گئے فلاں ہو گیا تو بڑا نافرمان ہے اس کے تو بڑے اچھے نمبر آتے ہیں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں ہمارے نمبر اچھے نہیں آتے اس پہ پر پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس حال میں رکھیں خوش رہیے راضی رہیے اللہ پر ٹھیک ہے آگے اولائک لزینہ اولائک اکل یعنی الاکا کا ترجمہ آپ کو میں بتایا تھا کہ یہ یعنی وہ لوگ اللہ جو لئی سا لہم فی الآخر لئی سا نہیں ہے ان کے النار آگا حبتہ حبتہ کہتے ہیں کہ بےکار ہو جانا ختم ہو جانا ہابیتا ٹھیک کا مطلب ہم کہتے ہیں لوگ ہیں لئی سا لہم فی الآخر جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے مگر دوزخ یعنی دوزخ کے سوا ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے وہ بھی تماسا نافی ہا وہ تماسانا فی واطل ماکان اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی ٹھیک ہے وہابی تماسا وہ ختم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ بات لون اور باطل ان کا مطلب بھی کیا ختم ہونے والا یعنی کل ادم ہے ما کانو یا ملون جو وہ عمل کر رہے ہیں ما کانو یا ملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں وہ سب کا سب کیا ہے وہ باطل ہے آخرت کے لحاظ سے دنیا میں جو بھی کریں گے یعنی میں نے بتا دیا ریاکاری کرے گے. جو بندہ ریاکاری کرے گا آخرت کے لحاظ سے کیا ہے بالکل باطل ہے ٹھیک ہے یا جو کافر لوگ ہیں جو اس قسم کے نیک امال کرتے ہیں تو دنیا ہی میں بدلا دے دیا جاتا ہے آخرت میں کچھ نہیں چھوڑا جاتا آگے اب دیکھیے گا افاہن کان آئی ناتے میں روبی بینا بہینا کہتے ہیں جو بہینا جسے گواہی کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہدایت یہاں سے مراد کیا آ جائے گی روشن ہدایت مراد ہو جائے گی ٹھیک ہے وَيَتْلُوهُ <شاہِدُن> لوہو شاہدون ویت لوہ ٹھیک ہے شاہد سے مراد کیا ہوتے ہیں گواہ مراد ہوا کرتے ہیں اب آگے فنارو مو عیدہ مو عیدہ مراد کیا ہے کہ یعنی آگ اس کا ٹھکانہ ہے مر گیا آگے آئے گا فلاں کفی مر گیا تھی مینو کہتے ہیں؟ مریا کہتے ہیں شک کے اندر ہونا شک مریا کیا ہوگا شک ہونا ٹھیک ہے اب دیکھیے گا ذرا دیکھیے اس کو اپامن کانا یہاں پر اس آیت کا خلاصہ پہلے پھر سمجھ لیجئے گا کیونکہ ذرا تھوڑا سا ذرا ایک ترجمہ ذرا تھوڑا سا میں چینج کرے کرنا پڑے گا لیکن آپ ذرا اس کو سمجھئے گا یہ مثال بتا دی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی تو کیا کرتا ہے نیکی پر چلتا ہے اور ایک آدمی گنا پر چلتا ہے اور گناہ یہ سمجھتا ہے جی دونوں برابر ہو جائیں گے دونوں برابر ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر ہو جائیں جو آدمی نیکی پر چلے گا وہ گنہ گار سے آگے ہی ہے ہاں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے لیکن وہی بات ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ کیا ہوگا گناہ ہی ہوگا تو اللہ کی نظروں سے گرے گا ویسے جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو یہ ایک کانا دیکھیے ناتی میں رب بھی ہی بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو افا من کانا یعنی یہاں سے مراد کہ افا من کانا بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص کانا نا اللہ بھائی یہ میں رب بھی کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے جو روشن ہدایت آئی ہوئی ہے یعنی قرآن پر قائم ہو من قبل ہی کتاب قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى و رحمہ اور جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے ٹھیک ہے نا ویت لو شاہدم منہ <مِّنْحو> اب ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا افامن کانا اللہ بئی بَيِّنَةٍ میں رَبِّهِ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو یہ ترجمہ کہاں تک وہ افامن کانا اللہ بئی بَيِّنَةٍ میں رَبِّهِ کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن ہدایت جو آئے یعنی قرآن پاک اس پر قائم ہو یعنی قرآن پر چلنے والا ہو اور پہلے اس کو دیکھ لیجیے گا ومن قبل کتاب موسا امام و رحما اور اس سے پہلے موسا کی کتاب بھی موسا کی کتاب کتاب موسا موسا کی کتاب امام ورحمہ امام سے مراد کیا ہے قابل اتباہ امام سے مراد کیا ہے قابل ابتباح اور رحمت رحمت تھی اب دیکھیے پھر دوبارہ افام ربی بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو ویت لو ہو شاہدم من ہو و من قبل کتاب موسا امام جس کے جس کے پیچھے اس کی حکانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے کہ اس کی کیا ہے اس کی حکانیت کیا ہے اسی کے اندر موجود ہے یعنی قرآن پاک کا اعجاز خود موجود ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج دیا تھا کہ اس جیسا تم قرآن پاک بنا کر لے آؤ ٹھیک ہے نا تلا یتلو کو آپ سمجھے گا تلا کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے آنا نا ٹھیک ہے وہ سمجھیے گا یتلو کا مطلب ہے کہ جو پیچھے پیچھے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ تلا تلا یتلو سے مراد کیا ہوتی ہے کہ پیچھے پیچھے پیچھے آنا ٹھیک ہے اس کے قدم بقدم پیچھے آنا جب آپ اس کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور شاہد سے مراد کیا ہوتا ہے सबूत گواہ सबूत یا گواہ ٹھیک ہے اب آپ कुछ کچھ نہ کچھ بات میرے خیال میں سمجھ آنی چاہیے یتلوس مراد تلاوت کے معنی میں نہیں لینا ٹھیک ہے یتلوس مراد کے جو پیچھے آنے کی وہ ہوتی ہے فامن کا نا اللہ بھئی ناطے میں رب ہی بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو مِنْهُ لو من ہو, من ہو سے مراد اسی قرآن میں سے ٹھیک ہے لو ہو جس کے پیچھے یت لو ہو جس کے پیچھے اس کی حکانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے ویت لو ہو جس کے پیچھے شاہدو کہ اس کی حکانیت کا ثبوت خود اسی میں ہے یعنی قرآن پاک خود حقانیت ہے وہ کیسے حکانیت ہے کہ قرآن پاک جیسا کلام بنا کر لے آؤ تم قرآن پاک جیسا کلام نہیں لا سکتے تو گویا قرآن پاک خود اپنی حکانیت کا ثبوت ہے کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں آ سکتا قرآن پاک خود دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ میں اللہ پاک کا کلام ہوں میرے جیسا پوری کائنات میں کوئی کلام نہیں ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اس جیسا کلام لے آؤ ٹھیک ہے بات ذرا اس نے سمجھانے کی وہ کر رہا ہوں جی بار بار سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بات تھوڑی سی ایک ترجمہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اگر سمجھ نہیں آئی جاؤں گا آپ, جاؤں گا آپ کو افامن کانا اللہ بائی میں رب ہی بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے افا من بھلا بتاؤ کہ وہ کانا یعنی کانا سے مراد کیا ہے کانا ہوا بیچ میں نکالتے ہیں کہ وہ شخص اللہ جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے یعنی روشن ہدایت وہ اس سے کیا مراد ہے؟ مراد ہو جو قرآن پاک پر قائم ہو پر قائم ہو شَاهِدٌ مِّنْهُ اور جس کے پیچھے جس کے پیچھے جس کے پیچھے یعنی یت لو سا شاہدم من ہو جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت خود اسی میں موجود ہو خود اسی میں آیا ہے قرآن پاک کے اندر آیا ہے وہ من قبل ہی کتاب موسا امامم و رحما اور اس سے پہلے موسا کی کتاب بھی موسا کی کتاب بی جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی اس موسا کی کتاب نے بھی کیا کر دیا تھا وہ بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے کس کی قرآن پاک کی قرآن پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک خود اپنی حقانیت کا ثبوت ہے اور جو موسا کی کتاب تھی وہ بھی اس کے لیے کیا تھی وہ بھی وہ بھی اس کی ثبوت تھی قرآن پاک کے لیے الا اکا یو بھی ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں الا اکا یو مینون بھی ایسے پر ایمان رکھتے ہیں وہ میں یقور یہ تو بات ہوگی نا جو لوگ قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں. اب دوسرے لوگ سمجھیے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سارے برابر ہو جائیں گے سارے برابر ہو جائیں گے جگہ یکف لہذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو ان نہق کو ربک یقین رکھو یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے لیکن اکثر لوگ, ایمان نہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے وائس اوکی ہے, وائس اوکی ہے ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا دوبارہ کرواؤں گا فکر نہ کیجیے گا کہ مشکل ہے میں پہلے سے لفظ نہیں بولا کہ مشکل ہے اب سن لیں لے مشکل آیت ہے ٹھیک ہے مشکل آیت ہے, مشکل آیت ہے دوبارہ سمجھیے گا افا من کا نہ بناتے میں رب ہی بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے یعنی کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے بھلا یہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو ٹھیک ہے جس کے پیچھے اس کی حکانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے قرآن پاک میں پاک نے چیلنج دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں اس جیسی دس سورتیں لے آؤت میں دس صورتیں بنا کر لے آؤ ٹھیک ہے جس کے پیچھے اس کی حکانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے وہ مین کب کتاب موسا امامم و رحما اور اس سے پہلے موسا کی کتابی اور ان گروہوں میں جوش اس کا انکار کرے فنار فن و مو عید ہوں تو شدہ جگہ فلاں میری یتیم بین ہو تو آپ تم شک میں نہ پڑو اس کے بارے میں انہو الحق یہ من رب کا تمہارے سے آیا ہے ولیکن اکثر ناسے لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہے؟ ومن ازلم ممن افتراء اللہ کذبہ وہی بات کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے سب سے بڑے ظالم لے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مشرق ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے مشرق کیوں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ ہے کہ کہتا, کہتا شریک موجود ہیں تو مشرقوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کلب مِمَّنِ ف... مِمَّنِ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے الاقوام <رَبِّهِم> ایسے لوگ ایسے لوگوں کی الاک ایسے لوگوں کی یو رغون پیش کیے جائیں گے علا رب بہم یعنی اپنے رب کے پاس ان کے رب کے ہاں پیشی ہوگی ایسے لوگوں کی وہ یقول الاشادو وہ یقول الاشادو اور گواہی دینے والے کہیں گے اشاد سے مراد فرشتے گواہی دینے والے کہیں گے ہا الا اللہ کزب اللہ ہلائی یہ وہ لوگ ہیں اللہ کزب اللہ عبہ جنہوں نے اپنے پروتار پر جھوٹی باتیں لگائی تھی على لعنت اللہ اللہ عالمین سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر اللہ سن لو سن لو لنت اللہ المین کہ اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر وہ ظالم کون ہیں اللہ خود بتا رہے ہیں اللہ زینہ اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں یس آن سَبِيلِ اللہ یسون جو روکتے تھے یا سبیل اللہ جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے روکنے والے و یبغونحا اے اور اس میں کجی تلاش کجی کا مطلب ہے کہ اس میں اعتراضات کیا کرتے تھے کہ یہ جی اس میں یہ اعتراض بنتا ہے اس میں یہ اعتراض بنتا ہے اس میں اس قسم کے اعتراضات کرنے والے لوگوں کو دین پر آنے سے روکنے والے ایسے لوگ ظالم ہیں وهم ہم اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے وہ بالآخراتے اور یہ لوگ آخرت کے ہم کافرون بالکل ہی انکار کرنے والے تھے تو آخرت کا تو بالکل ہی انکار کر دیا کرتے تھے اب اب کیا ہوگا یہ لوگ کیا ہیں دنیا میں تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ کی پکڑ ہر جگہ ہے لم اولاکون ایسے لوگ ایسے لوگ اولاکون ارے ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے لم یقون و جزینا کہ وہ کیا نہیں ہے آجز کرنے والے نہیں ہیں آجز کرنے والے نہیں ہے کسی جگہ کیوں اوپر بھی تو وہ یعنی وہ بچ کر نکل نہیں سکتے کسی سے یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائیں جیسے کہ چور بھاگ جاتا ہے جی پولیس سے تو پولیس آجز آ جاتی ہے پتا ہی نہیں ہے جی مجرم ہو گیا اللہ سے یہ اشتہاری مجرم نہیں ہو سکتے کہ بھاگ جائیں تو کوئی پکڑ ہی نہ سکے ان کو تو ایسے لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتے و ما کان لہ من دون اللہ من اولیاء اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے یضاعف لهم العذاب یضاعف کہ ان کو دگنا دیا جائے گا ان کو دگنا دیا جائے کیا یعنی عذاب ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے ایک تو خود بھی نیک کام نہیں کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے ٹھیک ہے ماں کانو یس ستی ماں کانو ی ستی ماں و ماں کانو یو سرون یہ لوگ نہ تو سنتے تھے نہ سن سکتے تھے یس نے سما نہ کہ حق بات کو سن سکتے تھے وما قانو یوب اور نہ حق بات کو دیکھ سکتے تھے یعنی نہ حق بات کو سنتے تھے اور نہ حق بات کو دیکھتے تھے کس وجہ سے اپنی اپنی نفرت کی وجہ سے حق بات کی نفرت کی وجہ سے کہ حک بات ہے تو اس کو سننا ہی نہیں ہے حق بات ہے تو اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے ایسا کام کیا کرتے تھے تو ان کے لیے ایسا ہوگا اب آگے کیا ملے گا اولائک اللذین خسروا انفسہم خسرو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لئے گھاٹے کا سودا کیا ہے خسروا انفسہم جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا اپنی جانوں کے لئے وظلہ انہم مکانو یفترون وظلہ اور وظلہ یعنی گم ہو جانا یعنی سراغ نہ ملنا وظلہ انہم مکانو یفترون اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا یفترون کا مطلب کیا گھر رکھا جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے ان کو کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا اللہ تعالی کی طرف سے جب پکڑ آئے گی ان کی اوپر ہے؟ لا جرم انہوں آخرتهم الاخسرون لا جرم لا جرم یادت کیے گا اس کا تجمہ کیا جاتا ہے لا محلہ لا محالا یعنی بدی ہی بات ہے لا لاجراما اس کا انشاءاللہ شاء میں آپ کو ترکیب بھی کراؤں گا اس کی ٹھیک ہے ناب کے اندر ان ترکیب ہوگی اس کی لا لاجراما کی لا جرم فی الآت لا لام یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اب ہماری جو آئے رہی رکو ختم ہونے میں وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے ابھی ہم صرف کی کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو باقی انشاءاللہ اس کو وہ کریں گے تو اس کو دیکھ لیجئے گا جو ایک آیت پیچھے وہ ہے میں پھر اس کو کل بھی کرا دوں گا اف امن کہان آل بھائی اس کو دیکھ بھی لیجئے گا سمجھ نہیں آئے گی میں انشاءاللہ پھر کل اس کو کرواؤں گا آپ کو یہ یہ مشکل ترین جگہوں کی اوپر وہ ہے ٹھیک ہے ذرا ان میں سے